اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم حمزہ اور اسحاق حمزہ اور عقوب کا دیں اختیار کیا ہمیں ناؤ پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر ناؤ کرتے